بے شمار فضائل و برکاتے عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود پاک پرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے سلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو تمامی ناظرین کو سلامت با کرامت رکھے اس سلسلے کے اندر بھی گزشتہ سلسلوں کی طرح ایک شہر کے اندر مدنی کاموں کی صورت حال کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہاں پر کیسے مدنی کام ہو رہے ہیں اور وہاں پر جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو وہاں پر کیا کیا مدنی نتائج برپا ہوئے کیا کیا وہاں پر فوائد ہمیں حاصل ہوئے اور مزید وہاں پر مدنی قافلوں کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ اس شہر میں اس ملک کے اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں بھی لیں گے ان شاء اللہ آج قبیلہ بینکاک کے شہر کے اندر موجود ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ ہم رکنے شراؤ کو بھی لیں گے آج ہم آپ سے کون سے سلسلے اور کون سے شہر سے متعلق گفتگو کریں گے کون سے شہر کی آپ سے بات کرنی ہے کون سے شہر کے مدنی کام آپ کو دکھانے ہیں آئیے میں آپ کو بتانے کے بجائے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہم نے کون سے ملک میں آپ کو لے کر جانا ہے اور یہاں آپ کے گھر میں بٹھا کر کون سے ملک کی آپ کو سیر کروانی ہے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندمیچی اور پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نادرین الحمد للہ بجل ہمارا قافلہ رات کے اس وقت تقریباً پونے چار بجنے والے ہیں اور ہم سوئے تاجپور شریف جا رہے ہیں بابا تاج الدین کا مزار وہاں پر ہے اور اکولہ شہر سے ہماری روانگی کا وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت سے سفر ہو مدنی مشوروں سے اب تھوڑی دیر پہلے ہی فارغ ہوئے ہیں تو اب نیت ہے کہ راستے میں نماز فجر ادا کریں گے اور کل انشاءاللہ تاج اللہ شریف پہنچیں گے مدری چنل کے ساتھ رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد بھائی فجر کی نماز کے لیے راستے میں امراوتی کے قریب ایک مسجد میں رکے ہیں یہاں وز کریں گے ان شاء اللہ مجھے نیک مجھے نیک دے بنا صلی اللہ بھائی اور رات تقریبا چار بجے ہم اکولہ سے چلے تھے اور اب صبح آٹھ بج رہے راستے میں فجر کی نماز بھی ادا کی ہے اور ابھی ابھی تاجپور پہنچے ہیں تاجپور یہ وہی شہر ہے جو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ ہی طرح لے کے نام سے مشہور ہے جس کو ناگپور کہا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تاج پور کہا جاتا ہے انشاءاللہ مزید مناظر اس شہر میں ہونے والے مدنی کاموں کے آپ کو بتائیں گے یاد رہے تاجپور کے اندر الحمدللہ فیضان مدینہ بھی ہے جامعت المدینہ بھی ہے دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں انشاءاللہ ان مناظر کو آپ دیکھیں گے جی مدنی چرن کے ناظرین تاجپور پور شہر کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم ہے اور اسی طرح بہت سارے شعبہ جات دعوت اسلامی کے وہاں پر قائم ہے وہ سارے آپ کو دکھانے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ بھی پتا چل چکا ہوگا کہ آج کے مدنی سفر نامے سلسلے کے اندر ہم نے تاجپور شہر کو ڈسکس کرنا ہے وہاں پر بھی کثری اسلامی بھائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ وہاں سے بھی ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر اور ملک بملک سفر کیا کرتے ہیں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں یہ تاجپور کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ جو وہاں سے ہمارے ساتھ جائے بھی ہیں سلسلے کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ شاء آپ کے شہر سے متعلق مدنی گلدستے بھی ہیں دیگر مدنی کام بھی انشاءاللہ شاء آپ کو دکھانے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں ذکر کرتا ہوں اس سے پتا چلے گا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل ای امین علیہ سلاۃ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں شہر میں جا کر وہاں اس شہر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ زیر و زبر کر دو اس کو غرق کر دو ہلاک کر دو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی گئی بار تعلق اس شہر کے اندر تو ایک تیرا بندہ ایسا بھی نیک ہے ایسا نیک و پارسا تیرا ایک بندہ وہاں پر رہتا ہے کہ جس نے لمحہ بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی وہاں پر وہ نیک آدمی بھی رہا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان بستی والوں کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دو کہ فائنا تغیر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا چہرہ کبھی بھی میری نافرمانی فرمانی دیکھ کر متغیر نہیں ہوا ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت یوشا بن نون علی السلام کو اللہ رب العزت نے وہیں فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوشا بن نون علیہ السلام آپ کی امت کے ایک لاکھ لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا جن میں سے ساٹھ ہزار لوگ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے اور چالیس ہزار لوگ جو ہے وہ نیک اور پارسا ہوں گے عرض کی گئی بار تعالی جو گناہگار ہوں گے ان کو ہلاک کرنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی میری نافرمانی کو دیکھ کے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی کبھی بھی ان کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت و برائی سے منع نہیں کیا اس وجہ سے ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا تو مدنی چلن کے ناظرین واقعی آج اگر ہم خود نیک ہیں خود اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے ہم مستا کے خود اپنا ہی عمل کیے جا رہے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہے تو یاد رکھیے کہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں دنیاوی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور رخروی طور پر بھی اس کے نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا انہی نقصانات سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ مدنی قافلے کا بھی ہے کہ مدنی قافلے کے اندر الحمدللہ کثیر عاشی رسول سفر کیا کرتے ہیں اور یہ سفر جو ہے وہ بارہ ماہ کا بھی ہوا کرتا ہے تیس دن کا بھی ہوا کرتا ہے تین دن کا بھی ہوا کرتا ہے بارہ دن کا بھی ہوا کرتا ہے حسب ایسی ہے جتنا آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور وقت نکال کر مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں ان شاء اللہ آپ کو اس کی برکتیں جہاں فر ظلم سیکھنے کا موقع ملے گا جہاں آپ کو سنت سیکھنے کا موقع ملے گا جہاں آپ کو اپنی نماز درست کرنے کا موقع ملے گا جہاں پر آپ کو جو ہے قرآن پا درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں سفر کرنے کے جو کثیر فضائل ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کے شہر کے اندر جہاں بھی مدنی مراکز قائم ہیں فضان مدینہ کے نام سے مدنی مراکز دعوت اسلامی کے قائم ہوا کرتے ہیں وہاں پر مدنی تربیت گاہیں قائم ہوں گی ہر ہفتے وہاں سے مدنی قافلے سفر بھی کیا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کب سفر کرنا ہے تو وقت نکال کر ضرور سفر کیجئے اللہ رب العزت ہمیں راہ خدا میں سفر کرنے والوں کی برکتیں آتا فرمائے اور خوب خوب خوب خوب ہمیں علم دین حاصل کرنے اور دین مسین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا شاء انشاءاللہ رکن شورا ہمارے ساتھ بینکاک سے ہوں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد بھائی کیسے ہیں آپ <تصفح> الحمدللہ للہ الحمد آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمد للہ آپ کو سلسلے میں حضور مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جزاک جزا اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ عبد بھائی آپ کا سفر رہا تاج پور ناگپور ہند کا تو اس میں کیا فرماتے ہیں اس سفر کے بارے میں آپ کے کیا تعمیرات ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے اللہ کے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سلسلے میں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ سب سے پہلی بار ہند کب گئے تھے اچھا تو جب پہلی بار میں ہند گیا تھا تو ہم اس وقت بمبئی کے ساتھ ساتھ تاجپور گئے تھے یعنی سب سے پہلا میرا سفر جو تھا وہ بمبئی شہر کا تھا اور پھر تاجپور کا تھا تو تاجپور اولین سفر میں سے بھی ہے امیر علیہ سدنت جی کے پہلی بار تشریف لے گئے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تاجپور تشریف لے گئے تھے اور یہ جو تاجپور ہے یہ بیسیکلی اس کا نام ناگپور ہے مگر امیر علیہ سمت نے اس شہر کا نام تاجپور رکھا ہے اور اب دعوت اسلامی والوں لاکھوں آشقا رسول کی زبانوں پر تاجپور ہی, بات ہی بات ہے بات تو بیسیکلی تاجپور کیوں رکھا تو بہار اللہ بابا تاز الدین رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بات مزار وہاں پر موجود ہے اور ہم تو تولیہ کے چاہنے والے ہیں تو ان کے نام پر گویا اس شہر کا نام رکھا گیا تو تاجپور کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں دعوت اسلامی کا جو ہند میں کام شروع ہوا نا جی وہ اولین جن شہروں میں کام شروع ہوا ان میں سے تاجپور ایک ہے اور اس نے ماشاءاللہ مجھے کہنے میں کوئی اس کو کہتے ہیں کہ دو رائے نہیں ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے حاجی غلام یاسین بھائی کو ہمارے حاجی علی بھائی کو خاص طور پہ مفتی عبد العلیم صاحب کو کیونکہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کو اسٹارٹ دیا بیڑا اٹھایا اور آج الحمدللہ ہندوستان کے چپے چپے میں دعوت اسلامی ہے آ, اللہ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے تاجپور میں بھی مدنی کاموں کو برکتے فرمائے برکت نقی فرمایا بھائی آپ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ آپ کا ہند میں جب سب سے پہلی مرتبہ سفر ہوا تھا تو وہاں آپ کا تاج پور میں بھی آپ کی حاضری ہوئی تھی تو اب یہ ارشاد فرمائے کہ ایک سوال یہ بھی آیا تھا میرے پاس پچھلے سلسلے میں بھی تو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ مدری قافلے کے اندر آپ کا سب سے پہلے سفر کب ہوا تھا اب یہ تھوڑا یاد رکھنا مشکل ہے تو ہم جس زمانے میں سفر کرتے تھے نا اس وقت مدنی کافلا نام نہیں تھا مدنی دورہ تھا شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی اور تین دن کا بھی مدنی کافلا نہیں ہوتا تھا چار جب مدنی کافلے شروع ہوئے نا یعنی پہلے تو مدنی دورہ تھا یعنی ایک دن کا مدنی دورہ اور پھر بارہ دن کا مدنی دورہ آٹھ دن کا مدنی دورہ لیکن وہ مطلب باقاعدہ جس کو آپ مدنی کافلے کی صورت نہیں ہوتی تھی انگریزوں سفر پر لبانا ہوتے تھے اور کچھ اخلاقہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے پنجاب کا دورہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ ہند کا دورہ ہوا پھر باقاعدہ یہ طے ہوا کہ صرف امیر علیہ سنت نہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اس پر باقاعدہ ایک مدنی مشورہ ہوا اور اس مدنی مشورے کے بعد پہلا مدنی قافلہ دعوت اسلامی کی تاریخ کا اس میں امیر علیہ سنت نے خود سفر کیا اور وہ چار دن کا مدنی قافلہ تھا پھر دعوت اس میں لکھی گئی اور اس میں بہت سارے مدنی مشورے ہوئے تو پھر یہ چار روزہ مدنی قافلہ تھا پھر یہ آگے جا کے تین دن کا مدنی قافلہ ہوا تو مدنی دورہ الحمدللہ بچپن سے ہی کرنے کی شادت ملی میں نے پہلے بھی کسی سلسلے میں تھا کہ اب تو ہزاروں لاکھوں مدنی منڈے ہیں دعوت, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو اس وقت مدنی منڈے بہت تھوڑے تھے ایک دو ہی تھے ہم تو ہمیں بڑا موقع مل جاتا تھا میری عمر شاید 12 تیرہ سال تھی 14 سال تھی عمیر علیہ سنت کے ساتھ کبھی پنجاب کے دوروں پر تو دو کبھی کراچی کے مختلف علاقوں پر الحمدللہ بچپن ہی سے امیر علیہ کے ساتھ سفر کی شہادتیں ملتی رہیں ایسا مبلک بھی جاتا تھا بس ایک شوق تھا کہ بس کے ساتھ سفر ہو جائے اللہ سلامت رکھے میرے والد صاحب کو تو وہ اجازت بھی دے دیتے تھے تو پھر اسلامی بھائی کے ساتھ سفر ہو جاتا تھا اب تو خیر کافی پابندیاں ہیں مدنی منوں کے لیے اس زمانے میں چونکہ ہم ایک دو ہی تھے اور لاڈلے تھے تو کام اچھا ہو جاتا تھا کیا بات ہے آپ اس وقت بھی لاڈ لیتے حضور ابھی بھی لاڈ لے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سلامت با کرامت رکھے آج کل میں اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو مدنی منوں کے حوالے سے والدین کے ساتھ سرپرست کے ساتھ ایسی خوبصورت کیا فرماتے ہیں آپ جی اصل میں مدنی منوں کی وہ عمر کی لمٹ جس میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سمجھدار ہو جائیں اور اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ سکیں کیونکہ مسجد میں مدنی قافلہ ٹھہرتا ہے نا اس گنگا بزو کے معاملات ہیں دیگر معاملات اس میں تکلیف نہ ہو بچہ اس سمجھ کو پہنچ جائے کہ درس و بیان کو سمجھ بھی سکے کہتے ہیں جس کو ہم مراحد کہتے ہیں بلوغت کے قریب پہنچ جائے 12 تیرہ چودہ سال کا اگر ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی یا اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر کرے ہاں اب اگر اس سے بڑا بھائی یا والد صاحب نہیں ہے تو پھر ہماری ایج لمٹ سال ہے کہ 19 -20 سال کی عمر سے نکھے بھائی اکیلے مدنی کافلے میں سفر نہ کریں اچھا اچھا جی مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کو تفصیل مل جائے گی حضور میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ تاجپور کا سفر آپ کا کیسا رہا وہاں کے اسلامی بھائی وہاں کی کوئی یادگار بات آپ کو آ, ابھی بھی اگر یاد ہو کوئی الگ سے یونیک سی کوئی چیز ہو جایا کرتی ہے کیا فرماتے ہیں آپ آ, میرے تاجپور کے <laughs> ساتھ تین چار سفر ہوئے ہیں ایک <laughs> سفر تو میری زندگی کا یادگار ہی تھا کہ جب میں پہلی بار تاجپور گیا تھا عمر بھی چھوٹی تھی <laughs> تو مجھے وہ ابھی بھی یاد آ رہی ہیں یہ باتیں کہ ہم روز صبح اٹھتے تھے ہمیں ایک اسلامی بھائی نے موٹر سائیکل دے دی تھی تو ہم فجر پڑھ کے بابا تاجردین کے بازار پر چلے جاتے تھے اور میرے خالی پانچ سات دن ہم تاجپور شریف میں رہے تھے اور اس وقت تنظیمی طور پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں بار جو یاد پڑتا ہے مجھے جو ہم تاجپور گئے تھے اس میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہوا تھا بلکہ آپ نے شاید وہ بے سے میرے خواجہ کا سلسلے میں دیکھا تھا کہ دہلی سے میری فلائٹ تھی اور اس فلائٹ سے ہمیں پہنچنا تھا کیا نام ہے اور وہاں ایک بیان کرنا تھا اور وہ شخصیات کا اجتماع تھا کہ وہ فلائٹ کیسے مس ہوئی پھر ہم ایک اور جگہ کیسے پہنچے پھر وہاں سے فلائٹ لینے کی کوشش کی ہم اصل بیسیکلی بائی ایئر بھی جا رہے تھے ہم بائی ٹرین جا رہے تھے وہ ٹرین لیٹ ہو گئی پھر کسی نے کہا کہ دہلی پہنچیں اور دہلی سے جہاز لے لیں ہم دہلی پہنچنے لگے تو ہمارا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا پھر ٹریفک میں پھنس گئے تو پھر فلائٹ نکل گئی اب فلائٹ نکلی تو تاجپور والے چار اتنے آپ سمجھ سکتے ہیں گیا ہو کہ وہ بڑے بے چارے افریقہ تھے میں نے دہلی کے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ جس طرح آج آپ سے بات کرنا اس طرح میں نے تاجپور کے اجتماع میں بیان کیا تھا اور ان سے معذرت بھی کی تھی اور پھر دوسرے دن صبح میں تاجپور پہنچ بھی گیا کیونکہ پھر فلائٹ مل گئی لیکن وہ اجتماعت ہو گیا تھا اچھا اچھا تو پھر آپ نے لائیو وہاں پر بیان فرمایا تھا ہاں بس یہ ساری باتیں عمران اس سے بھی ایک سیکھنے والی بات جی اس میں ایک بات سیکھنے والی یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں کتنے پلان بنا لوں میں کتنے ارادے کر لوں ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا اللہ اللہ میری اگر میں یہ پلان کر لوں کہ میں صبح یہاں پہنچ جاؤں گا دوپہر یہاں پہنچ جاؤں گا شام کو یہ کام کر لوں گا آپ پلان ضرور بنائیں مگر ساتھ ایک تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں پھر امید اور یقین بھی یہی ہو کہ رب نے چاہا تو سب ہوگا میری अकل, میری ہوشیاری کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کروں گا ہو جائے گا جی بالکل اللہ کی ذات پہ توقل ہونا چاہیے اپنے اسباب کو بروئے کار لا کر نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تبھی کام درست اور سیدھے ہوا کرتے ہیں تو عبد بھائی یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور اسی طرح جو ہے وہ فلیٹ جو ہے وہ آپ کی مس ہو گئی اس وقت آپ کی سن دیکھیں ذمہ داران کی تو ظاہر ہے آزمائش کا سامنا آپ کو ہوگا ہی آپ کی کیا صورتحال تھی کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرنے جاتا ہے وہ غلط ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے اگر اگر ذمہ دار بھی ہو تو عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے بعض افراد کے اندر کہ وہ ہائپر ہو جاتا ہے غصہ کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کی کیا صورتحال تھی اور اسلامی بھائیوں کی کیا صورتحال حال تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اچھا اتفاق یہ ہوا کہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے یہ سارا واقعہ ریکارڈ ہو گیا کیمرمین بھی ساتھ تھے تو وہ سارے ہی ریکارڈ کرتے رہے اور ہم نے اس کو دکھایا بھی تھا چینل پر مدنی چینل پر کہ اس نے ہماری گاڑی کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے بہرحال اب دیکھیے غصہ کرنے سے نہ ٹائر ٹھیک ہو سکتا تھا نہ رس ختم ہو سکتا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا البتہ کوشش صرف فکر ایک ہی تھی نہ میرے دہلی میں کوئی رشتے دار رہتے ہیں نہ میرے ناگپور میں کوئی رشتہ تاجپور میں رشتے دار رہتے ہیں فکر یہی تھی کہ ان اور پھر جب نہیں ہوا تو پھر ظاہر غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں صبر ہی کریں اور قبر کا ثباب کی جی بالکل واقعی غصہ کرنے سے نقصان ہی ہوا کرتا ہے تو ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے کام تو سیدھے ہو ہی جایا کرتے ہیں دعا اللہ رب العزت ہمیں غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اپنے بدل مقابل کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ناظرین کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تو عبدالحبیبا آئیے ایک مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہند کے شہر اس شہر میں موجود ہیں جس کو ہمارے بابا تاج الدین سے بڑی نسبت حاصل ہے اور دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں جسے ہم تاج پور کہا کرتے ہیں ویسے تو ہند میں اسے ناگپور بھی کہا جاتا ہے مگر الحمدللہ دعوت اسلامی والے تاجپور شریف کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ایک عظیم ہستی نیک شخصیت اور ایسی عظیم شخصیت جن کا فیضان جاری ہے بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی اللہ نے بچپن سے یوں سمجھ لے ایک شعر سنا کرتا تھا اللہ نے آج ایک بہت عرصے کے بعد پھر تاجپور شریف آنے کی سعادت دی ہے اور وہ شعر یہ تھا اللہ اللہ بابا تاج الدین کی کیا شان ہے ناگپور کا بچہ بچہ آپ کے قربان تو اللہ تعالی ہمارے بابا تاج الدین کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے آج جس جگہ میں موجود تھی شاند تعمیر میں ہماری مدد فرما ہمارے مددگار پیدا فرما آسانی آسانیاں فرما جزے رحمت تیری آمی آمی اللہ جنہوں نے اس پلاٹ کو خریدنے میں اور آئندہ تعمیر کرنے میں اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما اس مسجد کو بنانا بھی نصیب فرما آباد کرنا بھی نصیب فرما اس مسجد کو اس علاقے والوں کے لیے سنیت مسلح کے آلہ حضرت کے پھیلنے کا سبب بنا آمین نیکی آمین کی دعوت کا مرکز اسے بنا دے آمین اے رب کریم اے رب کریم دنیا اور آخرت کی برکت اللہ تعالیٰ محمد والی حابض ہوئی یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے جو مسجد میں شامل ہوگا اللہ مدنی چرن کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تاجپور شہر کے اندر مسجد کی بنیاد بھی رکھی گئی اور تاجپور کے اسلامی بھائی بھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں تمام اسلامی بھائیوں کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے تو عبدالحبیب بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ آپ نے جو مسجد کی بنیاد رکھی عمومی طور پر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو یا تو جو ہے وہ دیوار بنیاد خود کر جو ہے اس میں سیمنٹ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک دو اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنا گارا ڈال کر جو ہے وہ اینٹیں یا پلاگ رکھ دیے جاتے ہیں اور آپ نے تو پھاوڑا جو ہے وہ زمین پہ مارا اور اس کے بعد اس کی سمجھے کہ بنیاد ہو گئی یہ الگ سے کوئی نیا انداز نہیں تھا اس میں کوئی رواج یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بنیاد کیسے رکھنی ہے انہوں نے کہا یہ کر دیں تو ہم نے یہ کر دیا اللہ کرے کہ اس طرح شامل ہو جائے مسجد میں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ایک بات اس کے حوالے سے عبدالحبائی یاد آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ چند ہمارے اس لائن پہ اس طرح بھی کر دیا کرتے تھے تو امیر عالی سنت نے ایک مرتبہ توجہ دلائی تھی کہ ہم جب یہ بنیاد کھود کر اس کے اوپر گارا ڈال کر پھر ایک اینٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں تو وہ دیوار کی بنیاد پڑتی نہیں ہے گارا بھی ان مانوں میں دیکھا جائے تو ضائع ہوتا ہے سیمٹ بھی ضائع ہوتا ہے اور وہ بلاک کا بھی ضائع ہو جاتی ہے اور اور دیکھا جائے تو یہ وقف کے مال سے ہی یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں تو امیر عالی سنت نے ایک مرتبہ توجہ دلائی تھی کہ اس طرح نہ کیا جائے بلکہ جب بنیاد رکھنی ہے تو پھاوڑا چلا دیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے تاکہ سیمنٹ اور یہ گارا جو ہے یہ وقف کے مال سے یہ ضائع نہ ہو کیا بات کیا بات ہے دیکھیں امیر علیہ سنت کی احتیاطیں کتنی شاندار ہیں اب ہو سکتا ہے یہ میں نے نہیں سنا تھا جزاک اللہ آپ نے بتا دیا اور بالکل صحیح فرمایا میرے پیرو مرشد نے ہو سکتا ہے تاجپور کے اسلامی بھائیوں کو یہ معلوم ہوگا اسی کی انہوں نے پھاوڑا رکھ دیا ہوگا اللہ ان کا بھی بھلا رکھے مجھ سے اچھا کام کروا لیا کیا بات ہے اب اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے مجھے نہیں پتا تھا اللہ اللہ بھی ماشاءاللہ آپ کے مجھ سے اچھی لگتی اللہ اللہ کو مزید برکتیں بھائی میں بھی ہمارے اسلامی کثیر تعداد کے اندر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کچھ ان کے لیے مدنی پھول آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو نہیں تاجپور ماشاء اللہ اگر یہ کہا جائے کہ ہند میں سب سے اولین کاموں میں سے ہمارا تاجپور شہر ہے ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مدنی کاموں کی تعداد کے لحاظ سے بھی اولین ہونا چاہیے یہ تاجپور والوں کے لیے حدت ہونا چاہیے کہ جہاں سٹارٹ فسٹ ہو تو وہاں کوانٹٹی اور کوالٹی بھی فرسٹ ہونی چاہیے ماشاءاللہ نو no ڈاؤٹ وہاں ہمارا فیضان مدینہ ہے جامعت المدینہ ہے مقتبۃ المدینہ ہے دارالمدینہ ہے اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ شعبہ جات بڑے اچھے ہیں وہاں پر لیکن اس کے باوجود جو کوانٹٹی آف اسلامی بائی ہیں یعنی مزید مدنی قافلے ہوں بارہ مدنی کاموں کی دھومیں ہوں اس میں شاید تاجپور جو ہے وہ بھی پہلے نمبر پر نہیں ہے تو تاجپور والوں کا ہدف کم از کم ہندوستان میں پہلے نمبر پر تو آنا چاہیے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی سجیہ تار محمد امجد اطاری ان کے شہر و مرخیڑ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے مدنی سفرنامہ اللہ کی رحمت سے رکن شورا دنیا بھر میں یہ دین متین کی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں میرے امیر اہل سنت کی تربیت کا یہ بہترین شاہکار ہے جن کو ہم عبد الحبیب اطاری کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں نصیب کرے رکن شعرا سے تاجپور میں ملاقات کے شہادت حاصل ہوئی رکن شعرا میں ایک بات نوٹ میں نے کی وہ دل جوئی کا ان کا بہت پیارا انداز ہے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا تو ہم بھی کس طرح لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں لوگوں کو محبت دے پیار دے اب حالات ایسے ہے کہ بس ہر ایک کو گم دینے لگا ہے ایک دوسرے کے پریشانیوں کا سبب مسلمان بنا ہوا ہے تو کس طرح ہم مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں رکنے شورا اگر اس بارے میں کچھ مدلیم فول ارشاد فرمائیں بہت پیارا یہ جو سوال ہے بہت پیارا اللہ مجھے ایسا بنا دے ان کے آکسیزن سے اچھا بنا دے اور یہ میرا بسلمت کی یقیناً تربیت ہے اور وہ بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم کچھ کسی کی اگر مالی طور پر مدد نہیں بھی کر سکتے پریکٹیکلی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسکرا کر محبت سے مل کر اس کا دل کو خوش کر سکتے ہیں شرت نہ دیں نہ دیں کرے بات لکھتے یہ شہد ہو تو پھر کسی پرواہ شکر ہے از کم بات تو محبت سے کر لی جا تو یہ بہت اچھی تھوڑے بات کی اور مختلف روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ فرض اور واجبات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو افضل ترین عبادت کرنی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کاٹ سال کی نسلی عبادت سے زیادہ اجلک تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ خوشی داخل کرنے کے لیے کسی کو کچھ پیسے ہی دینے پڑیں گے کھانا ہی کھلانا پڑے گا یقینا آپ کسی کی مالی مدد کریں گے تب بھی خوشی ہوگی کھانا کھلائیں گے تب بھی خوشی ہوگی کوئی توحفہ دیں گے جب بھی خوشی ہوگی لیکن مسلائیں گے جب بھی خوشی ہوگی آپ اچھی باتیں کر لیں گے تو بھی خوشی ہوگی خیریت پوچھ لیں گے طبیعت خراب ہے تو آپ عیادت گے تو خوشی ہوگی گھر میں کسی میت ہو گئی ہے تو جنازے میں جائیں گے تو خوشی ہوگی تو یہ بہت سارے طریقے ہیں Uh, خوشیاں دلوں میں داخل کرنے کی اور انہوں نے امجد بھائی نے انہوں نے کال کی بڑی اہم بات کی ہے کہ آج دنیا میں بہت غم ہے بڑی فرسٹریشن ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں یہ بابت <تصفح> اسلامی کے مبلغین کے لیے بالخصوص مدنی پھول ہے کہ آپ مسکرانے والے فقتیں دینے والے سینے سے لگانے والے بن جائیں لوگ آئیں گے آپ کے پاس کیونکہ اچھی باتیں کرنے والے لوگ کم ہو گئے دنیا میں لیکن اگر اب ایک مبلک دعوت اسلامی بھی لوگوں کو ڈانٹتا پھرے پھرے جاڑتا پھرے تو پھر ہندا اس سے کیسے ہوگا جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل مبلک کو تو خوش مزاج اور خوشیاں بانٹنے والا ہونا چاہیے اور پریشانی دور کرنے کے حوالے سے بہت سارے فضائل بھی قرآن و ادیض کے اندر بیان کیے گئے ہیں نبی کریم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی لا, کو دور فرما دے گا لا, لا, لا, لا, لا. اب یہ عبد پریشانی جیسا کہ آپ نے فرمایا پریشانی دور کرنا یہ مال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مشورہ دے کر بھی ہو سکتا ہے مسکرا کر بھی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے اچھا مشورہ دے کر بھی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اب اصل میں کسی کو اگر کسی کی مدد کرنے کا کہا جائے نا عبد بھائی یا پھر پریشانی دور کرنے کا کہا جائے تو سب سے پہلے دماغ کے اندر بات پیسے کی آتی ہے کہ پیسے کے ذریعے سے اس کی پریشانی دور کرنی ہے جی جی یہ نو ڈاؤٹ یہ بات تو ہے لیکن لوگ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں جو غریب ہیں اس طبقے کے جو فضائی بیان ہوئے طبقے کی برکتے جو بیان ہوئی ایک کے بدلے دس اور جنت میں گھر دینے کے جو وعدے ہیں ہاتھوں میں تو وہ کیوں ہے اس سے مسلمان کی پریشانی تو دور ہوتی ہے نا کسی بھوکے کو جس نے کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے دفتر خان سے کھانا کھلائے گا جس نے کسی بے لباس سے کپڑا پہنایا اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا تو یہ اتنے بڑے بڑے انعام کیوں ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہم مدد کریں تو اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ بالکل پیسے سے مدد کریں اور یہ اس مال کا حق بھی ہے یعنی اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو حق ادا کریں نا اس کا کہ ہم اس اپنی زکات بھی دیں اور پھر اس کے بعد تٹکا دیں اچھا آپ آپ کے بعد مال نہیں ہے تو آپ کہیں جگہ ہمیں خوشی نہیں کر سکتا تو آپ اس سے گام میں شریک ہو جائیں اس سے مسکرا کر مل لیں اس کی بڑھاوا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سارے سارے طریقے ہیں لیکن امرانٹل ایک پہلو آج میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ سوال آ ہے اس کے تحت اور میں اس کا بہت دکھا ہوا ہوں اچھا کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کریں بہت اچھی بات ہے ڈیفینےٹلی ہونا یہی چاہیے جی ہاں لیکن تھوڑی تھوڑی بات پر جو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے جنہوں نے ایسا لگتا ہے ناراض ہونے کا کوئی کانٹریکٹ لیا ہوا ہے کسی نے اگر گسکرا کر نہیں ملا تو اس سے ناراض کسی نے ہاتھ بلاتے وقت توجہ نہیں دی تو اس سے ناراض نہ ہی کوئی انسان ہے نا یعنی آپ نے ناراض ہونے کا اس طرح لگتا ہے کہ کوئی مدد رکھا اپنے پاس کے ہاتھ کو بھی دیر بعد دباتے رہتے ہیں اور ان کو راضی کرتے رہو اس کی وجہ بتاتا ہوں میں نے کیوں یہ پھول سبھی پھول پیش کیا کہ جس سے ہزاروں لوگ ملتے ہو نا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب کو یہ اچھا ٹائم دے سکے اچھا ایک تو ہے ملاقات کا ٹائم دے دیا آپ نے کہ ہزار آدمی آ جائیں لائن لگائیں سب سے مسکرا کر مل لیں گے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں آپ ٹرین میں جا رہے ہیں آپ بس میں جا رہے ہیں آپ مارکیٹ میں سودا لے رہے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں آپ واقعی کسی ہاسپٹل میں پریشانی میں جا رہے ہیں اب اس پریشانی کے عالم میں کوئی آ کر ملے اور آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور کیا مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں تو اس وقت مسکراہٹ لانا بھی مشکل ہے اس وقت وقت دینا بھی مشکل ہے توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور میں ان تمام چیزوں سے گزرتا رہتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ناراض ہونے والوں سے بھی کوئی بات کرے کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو بڑی ہونا یہی چاہیے کہ ہر ملنے والے سے مسکرا کے ملیں ہر ملنے والے کو تو توجہ دیں کہ سامنے دی دی والے دی کے دی پاس اتنے زن کا پیمانہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہمیشہ مسکرا کر ملتے ہیں اگر آج نہیں ملے تو کوئی وجہ ہوگی پریشان ہوں گے کسی وجہ سے مطروف ہوں گے تو تھوڑا سا اس سے زم کا پلیز کشن رکھے اپنے پاس ورنہ بدھ اس کے میسیجز بھی آتے ہیں اور ایسے ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ معافی بھی مانتا ہوں ان سے اور پھر اپنی تربیت بھی کرتا ہوں کہ ان مزید کوشش کروں گا لیکن یہ واقعی مشکل ہے اس شخص کے لیے کہ جس سے کئی دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر لوگ ملنا چاہے اور وہ ہر کسی کو یکا ٹائم بھی دے سکے اور اس کو مطمئن بھی کر سکے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آمین آمین بہت, بہت بہت بہت اہم بات کی ہے اپنا آبدیدہ بھائی آپ نے واقعی ایسا ہوتا ہے بسا اوقات بندے کو پتہ نہیں چلتا اور دوسرا شخص جو ہے اس کی کسی بات کو دیکھ کر اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے मैं मैं ایک ایک میں سارا مثالیں دیتا ہوں یہ اس لیے دیتا ہوں کہ صرف میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا بہت سارے علماء ہیں بہت ساری دینی شخصیات ہیں بہت سارے دعوت اسلامی کے اہم مبلغین ہیں جن سے لوگ ملنے آتے ہیں میں اپنی مثال دو مثالیں دوں گا ابھی اسی پچھلے ہفتے کی بات ہے میں مکہ پاک میں تھا جو طواف کر رہے تھے اب دیکھیں طباف کے دوران آپ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا آپ اللہ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ ذکر و انکار کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اب دوران طباف جو آپ سے ملنا آئے گا اور آپ سے ہاتھ ملائے گا تو اب آپ بتائیں اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ آپ ایک غم کی کہتی ہے اپنے آپ کو اپنی گناہ پہ شرم آ رہی ہے اپنے اوپر شرم آ رہی ہے کہ در آگے تیری اوقات ہی نہیں اب کوئی ملنے آیا اور آپ نے صرف اس سے ہاتھ ملایا اور پھر آنکھیں بند کر لی اب اس کا ناراض ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک مبلے کے دعوت اسلامی سے کسی نے پرواس کے دوران ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد پیچھے جا کر یہ تو سب دوسرے مبلے کے دعوت اسلامی نے سن لیا کہ یار یہ دیکھو چینل پر تو کیسے نظر آتے ہیں یہاں پہ یہ مسکرا کر ملے بھی نہیں اور ہم سے بات بھی نہیں کی اب یہ ناراض ہونے والے کو سوچنا چاہیے میں نے ملاقات کہاں کی تھی بالکل اسی طرح دوسرا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ایک بڑے اہم معاملے پر مشورہ کر رہا تھا اب مدری مشورہ کر رہا پر بڑا اہم وہ تھا اس میں کوئی تیسرے صاحب آئے انہوں نے ہاتھ ملایا اب آپ بتایا کہ کسی کو ٹوک کر سلام کرنا دو بندوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا اس کے آداب بیان ہوئے جی ہیں لوگوں کو یہ آداب نہیں پتا جی اب اگر آپ بیچ میں جا کر سلام کیا تو ہم ذہر مختصر سلام لیں گے اس کے بعد چونکہ وہ بیٹھا ہی اسی لیے اس سے بات کرنی ہے تو اب وہ شخص اگر پیچھے جا کے کسی کو کہے کہ یار دیکھو ہم تو کس محبت کے آئے تھے انہوں نے ہاتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ملایا کیونکہ جی جی جی جو ناراض جی ہونے والی کوالٹی جی ہے وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر اس میں دن کوئی سینا بڑا کریں کہ جس طرح کے پاس ہے کے ساتھ مسائل ہیں, اس سامنے والے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کسی کی عادت ہی میں گاڑنے کی ہے جو ملاقات کا وقت دے کے بھی لڑنے لگتا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن سفر میں ہزر میں جان انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں کئی باتیں تو میں آنر نہیں کر سکتا لیکن چونکہ ٹریول میرا بہت رہتا ہے اور پھر اس کے پھر تجربات بھی بہت ہوئے قصہ بھی رہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں ان تمام مشہور لوگوں کی نمائندگی کر لوں جو دنیا کے کسی بھی چینل پر آتے ہیں یا ہمارے علماء ہیں لاسپا حضرات ہیں تو وہ بھی انسان ہیں اگر آپ ان سے ملنے گئے ہیں اور اگر صحیح ایسی ملاقات نہیں ملی جیسی آپ چاہتے ہیں تو اس نے زن کا پہلو ضرور اپنے بالکل نے زن, زن کا پہلو تو ہونا ہی چاہیے میں نے آپ سے ایک بات یہ سیکھی عبد الربیب بھائی آپ نے جو مدنی پھول دی وہ تو بالکل اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ, کہ دیکھیں اپنا مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اب جیسے عبد الربیب میں نے فرمایا کہ بعد میں ان سے معذرت کی کہ اپنا قصور ہے نہیں ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز میں یہ نہ دیکھے کہ میرا قصور ہے یا نہیں ہے آپ خود جھک جائیں انشاءاللہ شاء آپ سے محبت کرنے والے بھی بڑھیں گے اور آپ کا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فائدہ بھی ہوگا اور بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی عبد الحبیب بھائی نے واقعی اب آپ سوچیں نا کہ طواف کے دوران کوئی ملاقات کرنے آ رہا ہے اب بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے زن بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تباخ چھوڑ دے اور مجھ سے اچھے طریقے سے ملاقات کر لے یہ کیسے ہو سکتا ہے تباخ کے دوران یہ بھی فرمائی آئی کہ حضرت آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانی ہے اچھا اللہ اللہ اب میں طباخ روک کے صرف سیلفی بناؤں نہ بناؤں تو بڑے بدتمیز ہیں بڑے بد اخلاق ہیں ایسا جلدی ناراض ہوتے ہیں کہ بندہ اس کرے کیا اور آپ نے کہا نا معذرت میں ہفتے میں چار پانچ کر رہا ہوں میرا ایوریج چل رہا ہے کیونکہ مجھے ہے پلا ملک میں سے ہے میں نے تو می نہیں لگایا ہوں پھر معافی مانگتا ہوں کا اللہ کی رحمت سے راضی بھی ہو جاتے ہیں لیکن میسج کیا ہوتی ناراض ہو گئے انسان اب میں نے موقع ملے گا آپ نے آج ہی موقع دے دیا آج ہی ہے کہ اللہ کرے وہ ناراض ہونے والے راضی بھی ہو جائے اور ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں بھائی مدنی چلن کے ناظرین بھی آپ کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے ہوں گے ہمارے تاجپور والے اسلام بی مسکرا رہے تھے واقعی آپ کی باتیں سن کر جو ہے وہ مسکراہٹ آ رہی ہے ایسی آ رہی ہے یہ ہے بالکل بالکل آزمائشی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ امیر آر سنت مدرس دلو علی کے ساتھ اس طرح کے کی معاملہ کیسے ہوں گے اب اگر یہ بات نہیں ہے تو اگر آپ کو کچھ واقعات ان کے بھی یاد ہو اس طرح کے تو میں چاہوں گا میں ان کا تو کہتا کے قدموں کا ذرہ بھی نہیں ہے ان کو تو طلبہ سے معافی مانگتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علماء ہے میروس نے معافی مانگی ہے اپنے پیر ہو کر اپنے مریدوں سے معافی مانگنا یہ ضرور انہی کا ہے اور اللہ ان کے ضرف کا کچھ حصہ عطا فرما کے دیکھتے رہیے تو اس طرح کے بہت سارے مفید دنی پھول آپ کو مزید ملتے رہیں گے آئیے مزید آپ کی کورس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی عبد بھائی آپ تو مدینے کے مسافر ہیں اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جلد سے جلد مدینے شریف میں جاؤں لیکن اکیلے نہیں میرے ساتھ میرے مرشد ہو میرے استاد ہو اور میری ماں باپ ہو جلا کلو خیرہ آمین آمین امین, آمین آپ کیا جاتی ہیں البیب بھائی کے ساتھ ہوں تو کیا پتہ بچے کی دعا لگ جاتی تو میری بھی حاضری ہو جاتی اللہ آپ کو آپ کے والدین کو آپ کے مرشید کے گرامی کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ حاضری فرمائے کے ساتھ حاضری لطیف فرمائے محمد عمران اختاری سے گیر اختار کر رہا ہوں سلسلہ مدنی سفر نامہ ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا ہے الحمد للہ یہ وہ شہر ہے جس کا نام میرے پاپا نے رکھا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے مشید کو سلامت رکھے میری رکن شرا سے مدنی التجا ہے کہ آپ بالخصوص میں مدنی کاموں کی دھوم وجہ مزید دعا فرما دیں اور فیضان مدینہ کے لیے بھی دعا فرما دیں اور آپ صورت ضرور تشریف لائے جزاک ملین آمین اللہ. اللہ اللہ کریم صورت میں فیضان مدینہ کی صورت بنا دے صورت میں مدنی کاموں کی صورت اور بہتر ہو جائے اور اللہ ہمیں صورت کی صورت دیکھنا بھی نصیب کرے آمین آمین جی نیکسٹ ہند کے شہر ویسٹ بنگال سلی اشرف نگر سے غلام و صفا تاریخ کر رہا ہوں میرا رکن صورا سے ایک مدنی التجا ہے کہ کاس وہ ایک بار سلیگڑی شہر یا پھر دارجلنگ جہاں ہمارا فیضان مدینہ ہے وہاں یا پھر کلکتہ یہ تینوں شہر میں سے کہیں پر بھی وہ اگر تشریف لائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا جزاک اللہ ہوں کھائی جی میں کلکتہ حاضر ہو چکا ہوں اور پھر ان شاء اللہ آگے جی نیکسٹ میں محمد رفیق قادری ہند کے شہر بساول سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی صفا نامہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اپنی برکت لٹا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ عبد الحبی بھائی کی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ ہمارے عبدالبی بھائی جب ہند میں تشریف لائے اور جب بساول اسٹیشن کے اوپر جب آئے تو الحمدللہ ان کو چائے اور ناشتے کی ناشتہ وغیرہ کرانے کی شادت ماشاء اللہ مل کر کے بہت بہت بہت اور ایک زبردست جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اسلامی بھائیوں کی زبردست دیوانگی مطلب ریلوے اسٹیشن کے اوپر میں ابد بھائی سے عرض کروں گا کہ اب وہ جب بھی ہند کے ہند تشریف لائے تو بھساور ضرور تشریف لائے ہم لوگ سب آپ کے منتظر ہیں ابد بھائی ضرور ضرور تشریف لائیے جی اب لگتا ہے ہند جو ہے وہ بارہ ماہ کے لیے جانا پڑے گا جی بالکل لگتا ہے ہی ہے جی نیکسٹ کال اگلی کال ہند کے شہر تاجپور شریف سے اوبے ستاری کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی سفر نامہ جاری ہے ماشاءاللہ رکن شعرا حاجی عبد صاحب جلوہ فروز ہے ماشاءاللہ رکن شعرا حاجی عبد صاحب کی کیا بات ہے ماشاءاللہ تاجپور شریف جب آپ آئے تو ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا مدنی کام کرنے کا آپ کے صحبت سے کافی فائدہ ہوا آپ کو باخلاق با ہم نے پایا ماشاء اللہ آپ گفتگو بہت ہی پیاری آپ کے صحبت سے کافی اسلامی بھائیوں کے اندر میں چینجز آئی جذبہ بڑھا اللہ تعالیٰ کے علم میں عمر میں اللہ تعالیٰ بڑھ عطا فرمائے اور آپ کی صحبت ہمیں پھر میسر آئے ماشاء آپ سے بہت کافی ماشاءاللہ انڈیا میں جب آپ آئے تو کافی فائدہ ہوا چاروں طرف ماشاءاللہ اسلامی وجہ کے اندر میں جذبہ پیدا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رکنے شورا حاجی عبد الحبی صاحب کو سلامت رکھے آمین آمین آمین. جی مزید کون تاجپور سے محمد نعیم الدین نوری ابتاری میں عرض کر رہا ہوں حاجی عبدالحبیب صاحب قبلہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ کے دورے دنیا بھر میں جو ہوتے ہیں مدنی چینل پر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کا تاجپور کا سفر بڑا مبارک سفر رہا اور آپ کی صحبت میں ہم رہے کافی دینی جذبہ اور مدنی کام کرنے کا ایک پر مغ ایک بہترین ہمارے لیے نشان راہ اور بہترین کام کرنے کی ایک راہیں ہمارے اوپر کھلتی ہے امیر اہل سنت کی غلامی اور اسلامی میں ہماری زندگی کی ایک سے آخری سانس تک اسی میں ہماری گزرتی رہے بس آپ کرم فرمائے نوازش فرمائے اور باپا کا فیضان لے کر پھر ایک مرتبہ تاجپور آپ تشریف لے کر آئے اور اپنی زیارت بابرکت سے ہمیں مستفید فرمائے جی انشاءاللہ بہت ساری مبالغہ آرائیاں ہو رہی ہیں اسلام بھائیوں کی اتنی ہے اور ہاتھ میں جنہیں کمال رکھا ہے مک میں سنبھال رکھا ہے میرے ایگوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے آئیے ایک مذبی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی تو اپنا بنا اب دو رکعت نفل اشراق کے پڑھیں گے اور اس کے بعد دو رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھیں گے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں یہ مدری انعام ہے آج چلے مل کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اب نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ اپنے گھروں پر بھی اشراق و چاشت کے نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آج اشراق و چاشت کے نوافل کا ثواب جو ہے ہم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے اصال ثما کی نیت سے پڑھیں گے ان دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دربار دربارفا میں تمہیں لے کے جائے گی اے علی بشیر سے برانت کے بعد بابا تاج الدین رشمۃ اللہ علیہ صلاحی کا ایک تبرف اس میں موجود ہے آپ نے جب دنیا سے پردہ پر تو جس ڈولی پر جس جنازے پر آپ کو لے جایا گیا جس تخت پر قبرستان کی طرف وہ ڈولی ہے گولی ہے وہ یہاں پر تبرک کے طور پر محفوظ کر لی گئی ہے تو آئیے اس کا دیدار بھی کر لیتے ہیں اوپر تو کوئی چادر لگا دی گئی ہے لیکن واقعی اللہ والوں سے جب حاصل ہو جائے تو وہ چیز متبرک ہو جایا کرتی ہے اللہ کریم اس غبارہ کی ڈولی یا اس چیز پہ جس پہ آپ کا جنازہ لے جایا گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عاقیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت کا فرمائے اور ہمارے جنازے کو بھی اللہ کے نیک بندے کاندھا دیں خان اللہ کا مرشد کریم ہمیں کاندھا دیں اور اپنے ہاتھوں سے ہمیں جنس الفقی میں تصویر فرمائے اور جس وقت دکھ ہی मुझे ہیں مجھے میرے رسلت کا وہ आ یاد آ a بھی چاہیے کہ ہم نیکیا کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں اس کے ثواب کو احسال کریں نماز اشراک کو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سجدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ ہو گیا پھر اس نے دو رکاطیں پڑھی تو, تو اسے پورے حج اور عمر کا ثواب دیا جائے گا یہ اشراق کے فضیلت بیان کی گئی ترمدی شریف کی حدیث پاک ہے اور چاشٹ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے اور انسانی جسم میں ٹوٹل تین سو ساٹھ جو ہے وہ جوڑ ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے اور لا اللہ الا کہنا بھی صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم دینا برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کی طرف سے دو رکعتیں چاشت کی کفایت کیا کرتی ہیں لہذا چاشت کی دو رکعتیں پڑھنے سے چاشت کی نماز پڑھنے سے بندے کے جسم کا صدقہ بھی نکل جایا کرتا ہے لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر کاروبار کے اندر بھی جب ہوں تو وقت نکال کر ہمیں جو ہے اشراک و چاشت کی نماز کو بھی پڑھنا چاہیے اس سے جو ہے وہ روزی میں بھی برکت ہوا کرتی ہے اس کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ موقع مل ہی جائے گا ان کو پڑھنے کا اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو بھی ہم کرتے رہیں گے عبدالحبیب بھائی آپ کیا فرمائیں گے اس کے علاوہ جی یہ مدنی انعام بھی ہے اور یہ عادت بنانی چاہیے जी. اللہ کی رحمت سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے تھوڑی ہی دیر لگتی ہے اور برکتیں بہت ساری مل جاتی ہیں بہت سارے لوگ نارملی صبح آفس کے لیے اٹھتے ہیں یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ چاشتہ اشراق کا وقت کب تک ہوتا ہے یعنی آپ زاوائے کبرہ سے پہلے آپ چاشتہ اشراق ادا کر سکتے ہیں تو بہت ساری مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ نو بجے آٹھ بجے آفس کے لیے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو اٹھے اٹھنے کے بعد ان شاء اللہ عموماً مواد ہوتا ہے غسل بھی کرتا ہے تو وزو بھی ہو جاتا ہے ٹل نہیں کیا تو کر لے تو با بھی ہو گئے اور گھر سے نکلتے نکلتے زور اکثر چارج تو اشراق اور دو رکھ نفل دفل پڑھ لیں پہلے اشراق پڑے تو چارج پڑھیں تو آپ سوچے روزانہ صبح ہی عمل کر کے گھر سے نکلیں گے تو برکتیں بھی ملیں گی میں بھی ہوں گی اور صبح ہی صبح نہیں کیا شروع اللہ کیا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ جو آپ نے ارشاد کہ غسل کرتے ہیں تو ساتھ میں بھی ہو جاتا ہے یہ <سؤال> کیا مطلب غسل کریں گے تو چلے وہ نیت کریں یا نہ کریں وزو ہو جائے کرتا ہے چلے آپ ہی بتا دیں آپ فرمائیں میں تو بغیر بغیر مجھے میری معلومات ہے ایس آئی ایم رونگ کریکٹلی مجھے میری اصلاح کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص پراپر غسل کرے اور آزائے وزو پر جہاں پانی بہانا ضروری ہے پانی بہ گیا تو چاہے نیت نہ کی ہو اس کا وزو ہو جائے گا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے وضو ہو جایا کرتا ہے یہ کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کسی کی دور ہوئی ہو کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اوسر کرتے ہیں اس کے بعد بھی جب نماز فورن پڑھنا ہوتی ہے تو دوبارہ وضو کیا کرتے ہیں اگر مم. تو قربت کی نیت ہوگی ثواب کی نیت ہوگی تو وضو عالل وضو کی کیفیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا وضو الل وضو کا ثواب مل جائے گا لیکن اگر قربت کی نیت نہیں ہے تو وضو تو آپ کا پہلا ہی ہے دوبارہ وزو کرنے کے کو کوئی معنی نہیں ہوں گے لہٰذا غسل جب کرتے ہیں تو وزو وہی وہ جایا کرتا ہے اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے صبح جب آپ آفسز جاتے ہیں آپ دکان پر جاتے ہیں تو نارملی بندہ جو ہے وہ فریش ہو کر جاتا ہے نہا کر جاتا ہے گھر میں ہی اگر دو رکھتے پڑھ لیں گے شراک و چاچ پڑھ لیں گے مسجد میں پڑھ لیں گے تو ان بڑی اس کی برکتیں آپ کو بھی مدنی چرن کے ناظرین حاصل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال کو مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی آئیے بہت پیارا سلسلہ مدری سفر نامہ جاری عبد الحبیب کی آمد بھر ہبھا کی بارگاہ کے تھا لینڈ میں دعوت اسلامی کا مجھے کام کیسا ہو رہا ہے براہ کرم اس کے بارے میں کچھ مدرس دیے گئے جی عبد الحبیب ائی اچھا تھا لینڈ میں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد للہ فیضان مدینہ ہے ندرفت المدینہ بالغان ہے اللہ کی رحمت سے یہاں مدنی کافی سفر کرتے ہیں اور یہ تھائی یہ قوم ہے اس کے اندر بھی مدنی کام کے لیے مبلغین ماشاءاللہ میری معلومات کے مطابق تین مبلغین وقت مدینہ کے طور پر اس وقت مدنی مرکز سے تھا لینڈ بھیجے گئے ہیں اور میرے سفر پر الحمدللہ ہند کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہیں اور الحمد مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی بار میں اور نگرانی شعلہ یہاں آئے تھے تو نگرانی شعلہ اور ہمارا سفر اسی طرح بینکاک تھا اور ہم غالباً ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا جا رہے تھے مگر نگانشورہ نے یہاں کچھ وقت گزارا تو ان کا ذہن بنا کہ ان واپسی میں پھر تھائی لینڈ آنا چاہیے اور نگانشورہ یہاں تشریف لائے اور غالباً بارہ دن انہوں نے قیام کیا اور بارہ ربیع کو سے یہ قربانی انہوں نے دی تھی کہ انہوں نے امیر علیہ سلت کا خود چھوڑ کر بارہ ربی یہاں گزاری اور پہلا جلوس سے ملاد الحمدللہ الحمد رجسٹریشن کے ساتھ اگران شلا کی قیادت میں ان کی سمجھی کہ ان کے ساتھ ان کی برکتیں گٹتا ہوا بینکاک شروع ہوا تھا الحمدللہ یہاں نگران شعلہ کی بڑی برکتیں ہیں اور یقیناً مدنی کام کی کہاں حاجت نہیں ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ چند مبلغین سے کیسے کور ہوگا ہم سب کو مدری کام کرنا ہوگا اور یہاں کے آشکار رسول کو آگے بڑھنا ہوگا اور لیگر موبائل کو بھی یہاں آنا ہوگا ایک مزید کی بات بتاؤ مران بھائی یہ ہزاروں ہزار مسجد ہیں اور تقریباً تمام ہی مسجدوں میں میجورٹی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہر نماز کے بعد بلند آواز سے درودے پاکستان کے بعد اور نماز کے بعد پر نماز مل کر امام صاحب کے ساتھ سرکار علی خلاق کلام کی دارگاہ میں درود کلام کا نگرانا پیش کرتا ہے سہارن لہ سان جی عاشقان رسول کا ملک ہے الحمدللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق رسول کی شمع عطا فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین مبلگین دعوت اسلامی وقف مدینہ ہے اس شہر کے اندر تو یہ وقف مدینہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ارشاد فرمائیے دیکھیے ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا کام اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے اگر کوئی اس کام کو کرے گا تو ضروری نہیں کہ مقام کام اس کما ہاتھ کو ادا ہو سکے گا جی اب جب یہاں پر مبلگین کی حاجت ہے تو مبلگین یہاں پر آئے اور پھر یہی رہ جائیں کم از کم بارہ ماہ رہ جائیں ہاں البتہ اس سے کچھ شرائط ہیں جو فیملی والے لوگ ہیں ان کو ہر چھ مہینے کے بعد وطن جانے کی اجازت ہوتی ہے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے تو بات ہوگا تو بارہ ماہ چھبیس ماہ بھی کور کر لیتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ جس کی یہاں بہت سارا نگری کام بڑھا کر یعنی ہمارا حدف یہ ہوتا ہے کہ جو مبلگین یہاں پر آئے وہ اپنا نیمل بدل بڑھا کر چلا جائے بارہ کے ملک میں رہا تو بارہ ماہ میں وہاں کے ملک تیار ہو گئے مدنی کام کرنے کے لیے تاکہ اب جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو دعوت اسلامی کا کام اور آگے بھرتا چلا جائے کیا, کیا بات ہے کیا بات ہے مدنی چلنے کے ناظرین آپ بھی اپنی اولاد میں سے چاہیں کسی کو وقف مدینہ کر سکتے ہیں جامعہ میں پڑھائیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھائیں اور آپ کا آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ اگر ایسا ہے آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے تو یقینا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے ہمیں جو ہے اپنی اولاد میں سے بہتر آدمی جو ہو جو بہتر ہو جو سب سے زیادہ ذہین و فتین ہو دین کی خدمت کے لیے اس کو پیش کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی مزید آپ کی کورس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی محمد ارشد اطاری ضیا کو بھڑک سے عرض گزار ہوں عبد الحبیبئی سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ دین کے کاموں کو کرنے میں ہمیں ہر وقت کوشاں نظر آتے ہیں تو کیا آپ کوئی خاص وظیفہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں ہمیں بھی کچھ ایسا ورد وظیفہ بتا دیجئے کہ ہم بھی خوب خوب دین کا کام کرنے والے بن جائیں یہ نا میں ایک مس کنسپشن دور کر دیتا ہوں مجھے بھی اس طرح کے بہت میسج آتے ہیں آپ ہوتے نہیں ہیں آپ اتنا کام کیسے کرتے اصل مطلب پتا ہی کیا ہے ہم سے بہت زیادہ مدنی کام بہت سارے موبائل کرتے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ہر کام نظر آ ہے لوگوں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بن جاتی ہے وہ چینل پہ آ جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں اب مثال کے طور پرائیلینڈ پہنچا تو کئی تشریف لائے تھے وہ بھی صبح اٹھتے تھے مگر کر اپنے میں کر سو گیا لیکن وہ اسلائیڈر جا کر بہت سو نینے کی دعوت دی ٹھیک ہے نا اجتماع کے بعد میں پھر یہاں آیا ہوں لیکن وہ اسلائیڈر اجتماع کو کمٹنے میں لگے ہوں گے انہوں نے بٹن بھی اٹھائے ہوں گے سب سے رابطے کیے ہوں گے تو ہیرو بہائنڈ دا سین بہت رہے ہیں جو hmm. پردے کے پیچھے بہت سارا کام کر رہے ہیں بارہ مار کی اصل اسلام اسلامی تو یہ کام بدنی کام کرنے والے ہم تو سدھر جاتے ہیں جو نظریں دکھاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم بھی دیں تو نظر آ جاتے ہیں لوگ کیسے ماشاء اللہ بھی دے رہے ہیں بھائی دعوت اسلامی کے لاکھوں مسئلہ ہمیں رہے ہیں ماشاء اللہ استعمال کر رہے ہیں نیکی کی دعوت روڈ پر جا کر دے رہے ہیں تو اصل بدنی کام تو یہ کر رہے ہیں اور دوسری بات جو انہوں کہ ہمیں وہ وظیفہ بتا دیں ایکٹو ہونے کا تو دیکھیں ہم یہ بات تو ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے ایکٹیو لوگ ہیں صبح لے کے رات کا کاروبار کرنے والے نوکری کرنے والے مزدوری کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اب اگر وہی کام وہ دین کا کام کر لیں اصل میں ریالٹی کی بات ہے اب ہم نے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو اس مدنی کام کے لیے پیش کر دیا ہے تو صبح سے شام آپ کو اگر نظر آئیں گے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ تر ان مدنی کاموں میں نظر آئیں گے کیونکہ خاص مشکل نہیں ہے آپ اپنی ترجیحات کو اگر تبدیل کر دیں گے اگر آپ نے وقفہ مدینہ کی ترغیب دی تو جو وقفہ مدینہ ہو جائے گا وہ تو صبح اٹھنے کے بعد ایک ہی مدری کام کرے گا نا مدری کام کرے گا اسلام کی خدمت کرے گا کیا بات ہے واقعی یہ لوگوں کی تربیت ہے امیر سنت کی تربیت ہے کہ جو ہمیں اس طرح سلسلے کرنے کی ذہن سازی بھی ہماری کیا کرتی ہے اور تربیت بھی دیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے مزید توفیق بھی اطاع فرمائے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جیسے کافی علی اور مدنی سرو کے ناطے لجن بیچ مارکیٹ سے اور مزدور ترین علاقے میں ڈاؤت اسلامی چوکان بدیرام ناگپور سے میں موجود ہے الحمدللہ للہ مدینہ آنا ہوا یہاں پر نمازوں کا سلسلہ رہتا ہے مدرس کی مدینہ یہاں موجود ہے اور دھیرے بدری کاموں بھی یہاں باہر ہیں الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے براکز دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ان کے شہر راجپور میں بھی دعوت اسلامی کا فضا ہے یہاں مدینہ پونا یہ کنسٹرکشن پلان ہے اس کا رزان مدینہ فلز آباد اورنگ آباد मदीना المدینہ بارشی سونا پورے رضان مدینہ مالیگاؤں جنرل کنسٹرکشن ہے मदीना مدینہ دھولیا مدرس المدین مہاراشٹر है بنس المدینہ آکولہ جامع المدینہ यूपी یو پی شاہجہاں پور गुजरात پی ویراول گجرات موراسا گجرات برس المدینہ حیدرآباد احمد آباد گجرات بھروچ گجرات اور مانڈوی گجرات اب آپ कहां नहीं ہیں دعوت اسلامی کہاں نہیں پورے ہند میں ماشاء اللہ کس طرح سب لوگوں کی آپ کی دعوت اسلامی رہی ہے के कानून में धनी रताई दीन को मैं लायी मां इन जमानों में یہ اردو میں سوار ہے کر بڑا اور یہ ہندی میں سوار ہے صدر اسلامی دیکھیں کتنی زبانوں میں خدمت کر رہی ہے اور پھر انگلش میں سال وہ بھی موجود ہے ماشاء اللہ پرنس کے نام سے ماور جو سید الرحمان الحسین خان الحسین کرامات یہ بھی انگلش میں موجود ہے حسینی دلہا حسینی دون کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیسی میرے خواجہ کا جی مدنی چلن کے ناظرین آپ نے تاج پور شریف کا مکتبت المدینہ بھی دیکھ لیا ہے مکتبۃ المدینہ دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ اللہ ہوا کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعات ہیں وہ آپ کو بآسانی مل جایا کرتی ہیں آن لائن جو خریداری کا سسٹم ایک ہوتا ہے وہ بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ جاری کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ کم و بیش پینتیس زبانوں میں دعوت اسلامی کا لٹریچر الحمدللہ موجود ہے جو رسائل ہیں جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں 35 زبانیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے رسائل کو تو وہ رسائل کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر چائنا چائنیز بولنے والے آپ کے دوست احباب ہیں تو آپ چائنیز زبان کے کتب و رسائل خرید کر ان کو تحفے میں پیش کریں انشاءاللہ وہ پڑھ کر عمل کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا اسی طرح جو زبان جاننے والے آپ کے عزیز و اقارب ہیں وہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر کے آپ ای ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو نیکی کی دعوت دینے کا ذریعہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے عبد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ میں بہت پیاری توجہ آپ نے درائی کتابوں کا شوق ہونا چاہیے ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے نگری لائبریری ہو تہار اللہ बा اور مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اس میں جب موقع ملے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے بلکہ جو فرض علوم ہے وہ تو موقع نکال کے پڑھنا چاہیے بالکل بہت شاندار کتابیں ہیں اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ منیمم بہت کم قیمت پر الحمدللہ للہ المدینہ ہمارے لیے کتابیں شاعر کرتا ہے تو دنیا میں جہاں کہیں مکتبۃ المدینہ تو باپا فرماتے نا دعوت اسلامی کا دل ہے تو ہمارا دل سے تعلق تو مضبوط ہونا چاہیے کیا بات ہے مصروۃ مدینہ دعوت اسلامی کا دل ہے پہلی بار یہ عبدالرفیق بھائی سنا ہے اور بہت پیارا لگا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل سے برکتیں اس کی دھڑکتوں کو لینے کی توفیق دل جو ہے نا وہ پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے نا تو المدینہ جو ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری دعوت اسلامی کو جو کہیں لٹریچر دیتا ہے الحمدللہ اس کی برکتوں سے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے امیر اللہ سلت کی تحریریں گھر گھر پہنچ رہی ہیں امیر اللہ سلت کے رسائل پڑھ کر کتابیں پڑھ کر ہزاروں اسلامی بھائیوں کی تقدیریں بدلی ہیں تو یہ یہ وہ پیغام ہے جو امیر السلت کی سوچ گھر گھر پہنچاتا ہے الحمدللہ للہ ہمیں اس میں ساتھ دینا چاہیے جی بالکل ساتھ دینا چاہیے اور مدنی چین کے ناظرین یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا یہ جو مکتبۃ المدینہ ہے یہ کسی کا ذاتی نہیں یہ ہماری تنظیم کا ہے اور اس کا نفع نقصان تنظیم کا نفع نقصان ہوا کرتا ہے اور بہت ہی اس سستے جو ہے وہ کتب و رسائل یہاں پر موجود ہوا کرتے ہیں آپ پاکٹ شاعر رسالے لے کر آپ تقسیم کیجیے اللہ تعالی ہمیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات کو خرید کر پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی دعوت اسلامی جی آپ کی کالس کو مزید شامل کرتے ہیں سید محمد شام رضا تاریخ الہ آباد ہند سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کا میں ہمارے الہ آباد شہر کے لیے بھی دعا فرما دے گی یہاں پر بھی جامع المدینہ فیضان مدینہ قائم ہو جائے اور مدنی کام کے سلسلے سے بھی دعا فرمانے اللہ, آمین آمین آمین. اللہ شاہد آباد رکھے اور آپ کے آباد میں مدنی کاموں کو مبنی ترقی فرما آمین, آمین. جی کچھ ویڈیو کالس بھی ہیں کچھ تاثرات ہیں آئیے ان کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہند کے شہر گمڈائچہ ہوں آئی صاحب آپ کا سلسلہ مدنی سفر نامہ دیکھنے کی سوادت حاصل ہوتی ہے آپ کا مدنی قافلہ جس ملک میں جاتا ہے وہاں پر مدنی کافوں کی ماشاء اللہ آپ ہندو تشریف لائے آپ شہر دیں کہ آپ جب ہندی تشریف لائے ہمارے شہر گمڈائچا بھی تشریف لائے جی بوسال شہر کی دعوت بھی ملی ہے جی نیکسٹ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ an so nice جی مزید ماشاء اللہ مدنی سفر نامہ سلسلہ اپنی برکتیں جٹا رہا دان مدینہ تاشپور میں تشریف لایا بالکل سوس میں ہمارے پیارے پیارے, پیارے. حاجی عبد الحبیب طاری صاحب قدرہ جاگر ان کی آمد ہوئی اس پر قافلے برکتیں بہاریں لٹائی دار مدینہ سے وابستہ ہر والد سرپرست اور مدری کنڈوں مدری منڈیوں اور تمام حاملہ نے ان کی برکتوں کو لوٹا مزید اس مدنی سفر کے سلسلے میں اللہ و فرمائے فرمائے سبحان اللہ لامدنی چلنے کے ناظرین پچھلے جو ہمارا سلسلہ تھا اکولہ شہر سے متعلق تھا اور اکولہ شہر میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ دارالمدینہ کی ایک شاخ کا آغاز کیا گیا تھا ایک برانچ وہاں پر کھولی گئی تھی اور آج آپ نے یہ ہمارا تاجپور جو شہر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھا کہ یہاں پر بھی الحمد یہ دارالمدینہ کی ایک شاخ کیمپس وہاں پر بھی موجود ہے اور بھی کے اندر ملکوں کے دارالمدینہ الحمد قائم ہے آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو دار المدینہ میں داخلہ کروائیں جب یہ داخلے وغیرہ لیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے بچے بھی اللہ نے چاہا تو عاشق رسول پڑھیں گے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک اور مدنی کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی اب مدری چل کے ناظرین آپ منظر دیکھیں گے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پور انوار کا اور وہاں کی حاضری کا اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار پورنوار میں حاضر ہیں آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہے میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائی بڑی جس کو کہیں شگفتہ حاضر جواب اور بڑی زو معنی گفتگو کرنے والی شخصیت ایک بار کچھ لوگ آپ کے پاس آئے آپ کی حیات میں آپ سے ملاقات کرنے نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا سوچنے لگے کہ پہلے نماز پڑھیں یا پہلے بابا صاحب سے ملاقات کریں اور اب یہ ہوا آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے بابا تاجدین سے پہلے ملاقات کر لیتے ہیں اچھا بابا تاجین رحمت اللہ تعالی کا ایک بڑا پیارا انداز تھا ہاؤ جی ہاؤ یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں اس ایریا میں ہاؤ یا ہو کہتے ہیں تو جب آپ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہو جی ہو تاجین کے سونے کی چڑیا تھی جو اڑ جاتی جاؤ پہلے اللہ اللہ کرو پھر ملاقات کرنے آنا تو اب یہ بہت زبردست میسج ہے کہ نماز کا ہو جائے نماز بعض ارے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے پہلے یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے اور بعض اوقات اسی وجہ سے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے تو میرے بچے اسلامی بھائیوں بزرگان دین سے یہ سبق ملتا ہے بعض اوقات ساری ساری رات محفل رات ساری ساری رات جناب ارس کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے نیاز کرنے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں نیازی ہونے چاہیے مگر پہلے نماز ہونے چاہیے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے اور یہی اولیا کرام کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں جی مدنی چلن کے ناظرین نیازی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے نمازی ہونا چاہیے نمازوں کی پابندی کریں اور بڑی با... اچھی بات کی طرف رکنے شروع نے توجہ دلائی کہ سارے سرزاد محفل میں بیٹھ کر اگر فجر کی نماز قضا کر دی جائے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نمازوں کو اولین ترجیح دے کے نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کام بھی کریں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوں گی اور ہمارے جو تاجپور شہر کے اندر اسلامی بھائی جمع ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری طرف سے اور جو جو ناظرین میں سے اسلامی بھائی چاہیں اور اسی طرح جو ہمارے اسٹاف میں سے اسلامی بھائی چاہیں ان کی طرف سے میں عرض کروں گا کہ ہمارا سلام بابا تاج الدین رحمت اللہ تار علیہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کریے گا میرا, میرا بھی ضرور پیش کرے. ہم کا بھی سلام پیش کرے بھی ماشاء اللہ جی تھائیلینڈ میں بھی اسلام بھائی موجود ہیں رکن شورا کے ساتھ ان کا بھی سلام پیش کریے گا ہمارے لیے وہاں پر دعائیں بھی کریے گا حاضری کی بھی دعا کریے گا دینوں دنیا کی بہتریاں اور بھلائیوں کے لیے بھی ہمارے لیے آپ وہاں مزاج شریف پر جا کر ضرور دعا کریے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے کچھ کورس کو مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں محمد اشرف اختاری جی سے مدنی ستر ساری اپنی برکتیں لبا رہے ہیں لیکن شدہ آج عبد بھائی کے بارگاہ میں مدنی کام کرنے کے لیے اپنا بجول <سؤال> کس طرح بنانا چاہیے براہ کرم آپ اس کا فرمائیے جی عبد بھائی الحمدللہ للہ مدنی کام ہمارے جدول کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک کیا مدنی کام کر رہے ہیں اس کو اپنے جدول میں شامل کر لیں پھر مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو آلریڈی بارہ مدنی کام اس میں شامل ہو جائیں گے اب جب دعوت اسلامی کی ذمہ داری مل جائے گی آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہو گئے کابینہ کے رکن ہو گئے نگرانی کابینہ بن گئے تو پھر باقاعدہ مدنی مرکز کی طرف سے ایک جدول دیا گیا ہے ایک نگرانی کابینہ نے کتنے مشورے کرنے ہیں ایک ڈویژن کے ذمہ دار کتنے مدنی مشورے کرنے ہیں نے کیا کرنا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا جو سٹرکچر ہے اور جو پیپر ورک ہے وہ بہت تمقیق ہے ایک عام اسلامی بھائی بارہ مدنی کام کے مطابق اپنا جدول چلائے اور جیسے جیسے وہ ذمہ دار بنتا جائے تو بارہ مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داروں کو بھی بندوزی خاطر رکھ کے جدول بنا لے گا جی جی بالکل اور ایک بہت پیاری کتاب ہمیں مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی نے عطا فرمائی ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے اس کے اندر الحمدللہ مدنی قافلے کا پورا جدول بھی لکھا ہوا ہے اور کس کس مقام پر کس کس وقت پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ پورا الحمدللہ تحریری صورت میں موجود ہے اور اس کو آپ حاصل کریں تو بہت سارے مدنی پور بلکہ پورے مدنی قافلے کا جدول وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اس کے مطابق بھی سفر کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ جب آپ مدنی تربیت گاہ سے سفر کریں گے تو یہ پورا جدول آپ کو پرنٹ کی صورت میں پیپر کی صورت میں پیش بھی کیا جائے گا اور اس کے مطابق امیر قافلہ آپ کو جو ہے سفر بھی کروائیں گے امیر قافلہ کی بات چلیے عبدالحبیبائی کے یہ ارشاد فرمائے تو جب آپ عمومی طور پہ سفر کرتے ہیں تو امیر قافلہ آپ بنتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں دیکھیں میرا سفر تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سبھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا کبھی کبھی میں اکیلا ہی ہوتا ہوں جیسے ابھی اس وقت میرا ٹریول اکیلا یہاں سے ایک اسلامی بھائی کا شامل ہو گئے البتہ جو yeah. بینکاک سے ملیشیا جائیں گے تو yeah. جب ہم زیادہ تعداد جو ہوں اسلامی بھائی اور مدنی قافلے کا سفر ہو تو یقیناً ہونا ہی چاہیے کہ کوئی اور مدنی قافلے کے امیر ہوں البتہ امیر مدنی قافلہ کو باخلاق ہونا حسن حسن چاہیے تربیت یافتہ ہونا چاہیے اسلامی بھائیوں کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے اور سب سے جو اہم بات ہے کہ علم دین کا حامل ہو اس کو مدری قافلے کا جذبہ چلانا آتا ہو بعضوں کا تمیر قافلہ اگر کمزور ہوں گے تو مدنی قافلہ بور بھی ہو جائے گا اور کمزوری کا شکار ہوگا ایکش ہمارے تمام مدنی قافلے ایسے ہو جائیں کہ مدری قافل سے واپس آنے کے بعد اگلے مدنی قافلے کا انتظار ہو نہ کہ دوران مدنی قافلے کے دوران تو کوالٹی ہماری تربیت الحمد للہ مدنی قافلہ کورس ہوتے ہیں مدری قافلہ مدری انعامات کو امیر قافلہ جو ہے وہ بھرپور تربیت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ مدنی قافلہ سفر کروائے جی جی مدنی چلن کے ناظرین بہت پیارے مدنی پھول رکن شرا نے بھی ہمیں دیے ہیں تو عبد الفیب بھائی سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے تاج پور شہر کے اندر ہمارے مبلگین دعوت اسلامی بہت سارے اسلام بھی جمع ہیں کچھ اختتامی طور پر ان کو آپ مدنی پھول دینا چاہیں تو مرحبہ جی تاجپور والوں کو میں نے ابتدائی جو مدنی پھول دیے تھے اسی کو اس کر دیتا ہوں اللہ کہ آپ کے پاس دعوت اسلامی کا جو, جو مدنی کام شروع ہوا تھا وہ اولین شہروں میں سے تاجپور ایک تھا فرسٹ آف آل وہاں شروع ہوا تو اب مدنی کاموں میں پہلے نمبر پہ بھی تاجپور کو آنا چاہیے ہند کے شہروں کے مقابلے میں پہلے مدنی مقابلہ آج سے پھر شروع کر دیتے ہیں ایک مدنی مقابلہ ہمارا ذہنی آزمائش ہوتا ہے یہ آپ کا مدنی کاموں کا مدنی مقابلہ ہے تو اگلے چھ ماہ کے اندر کوئی ایسی خاص خبر مل جائے کہ بھائی تاجپور جو ہے وہ ٹاپ تھری میں آ ہے اور یہ اور آگے بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو برکتیں دے ہمت دے طاقت دے اخلاص دے اور محبت اور اتفاق کے ساتھ مدری کام لے کر آگے بڑھے تو انشاءاللہ شاء اللہ ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ مدری چلنے کے ناظرین تاجپور کے اسلامی بھائی آپ نے سن لیا کہ جو آپ کا ادف ہے اللہ نے چاہا تو آج ضرور اس کے اندر کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارہ مدنی کاموں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جیسے میرے خواجہ وسلط وسلام علا سید المرسلیم میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری شرل کے ناظرین ہم موجود ہیں تاج پور جس کو ناگپور کہا جاتا ہے اس کے ریلوے اسٹیشن پر اب سے کچھ دیر بعد بذری ٹرین ہماری روانگی ہے بمبئی کے لیے الحمدللہ للہ تاج پور کے سفر میں ہمیں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر جا کر حاضری کا شرف بھی ملا آپ کی سیرت پر مدری پور حاصل کرنے کا موقع بھی ملا اور اب وقت ہے تاج سے جدائی کا یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی آج اسٹیشن پر لائے ہیں جمعہ کا دن ہے رحمتوں کے رزول کا دن ہے رب کریم سے دعا ہے آج کے دن کی برکت عطا فرمائے یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا میرے آکا علی سرات اسلام کا فرمانے علیشان ہے جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے دو سو بار درود پاک پڑتا ہے اس کے دو سو برس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدری چرل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درد پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے سوچنا آپ خالی نہیں بتایا نا یہ سجاؤ آپ آئیں گے تو پورے ہند سے خالی جائیں گے دیکھیں گے آپ کو تین دن کے لیے بہتر گھنٹے کی بہتر گھنٹے کے بدلے نکالتے ہیں میرے خواجہ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ آج کے سلسلے کا یہ آخری مدنی گلدستہ تھا اور اسی میں آپ کو پتا چلا کہ اگلا ہمارا سلسلہ جو ہوگا تو وہ ہند کے شہر بمبئی سے متعلق ہوگا اور اس کے اندر جس شہر کی ہم بات کریں گے وہ ہوگا بمبئی بمبئی شہر کے اندر رکن شرح عبد بھائی کا سفر رہا وہاں پر کیا, کیا کیا کیسا جدول رہا اور کیا کیا مدنی کام ہوئے اور وہاں پر مزید دعوت اسلامی کیسے مدنی کاموں کو کر رہی ہے یہ سارے آپ کو دکھائیں گے تو دیکھنا مت بھولیے گا دوسروں کو دعوت بھی دیجیے گا آپ کے جو بمبئی شہر سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں ناظرین ہوں ان تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیے گا وہ کورس کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو ختم کریں گے جی ہند کی شہر تاجپور سے سگی مدینہ محمد شعیب اختاری عرض کر رہا ہوں حاجی عبد الحبیب بھائی کا بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی سفر نماز جاری ہے حضور کی بارگاہ میں عارض ہے کہ آپ ارشاد فرمائے کی نیکیوں پر عمل کا جذبہ کس طرح سے بیدار ہو اور کس طرح سے ہم نمازوں میں اور مدنی کاموں میں استقامت حاصل کر سکے جی عبد الحبیب بھائی کال بھی لنے دی دی جی نیکسٹ عبد بھائی میں نے بھی بہت مدنی قافلے میں سفر کیا ہے لیکن سفر کرنے کے بعد وہی جذبہ کم ہو جاتا ہے اسی کوئی دعا کیجئے کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں اور دعوت اسلامی کا مزید مدنی کام بھی کرنے کی کوشش کریں آپ دعا فرما دیجئے جی عبدالحب دونوں سوال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایک نے عبادت میں جذبے کے حوالے سے سوال کیا اور دوسرے زیادہ نے مدری کاموں میں کس طرح جذبہ بڑھے تو دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہے آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ریلیٹ کرتی ہیں ماحول سے اگر آپ کے ساتھ ایسے افراد ہیں جو عشق کے رسول والے ہیں خوف خدا والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے اب آپ مدنی ماحول میں بھی اگر ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے دوستیاں بھی بازو کا مدنی ماحول میں بھی ان سے لگائی ہوتی ہیں جو مدری قافلے میں سفر نہیں کرتے جو مدنی کاموں میں انوالومنٹ نہیں کرتے انہیں دیکھ کر ہم بھی سست ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ جو دن رات مدنی کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں موٹیویشن ملے تو ان شاء اللہ آپ بھی مدنی کام کرنے لگ جائیں گے اور پھر مدنی کام کرنے کے سزائی پر توجہ کہ میرا دینا کتنی مجھے دلائے گا میرا کرنا مجھے کتنی دلائے گا علم دین کی بیٹھنا کتنے ثواب کا مجھے ثواب مجھے کرے گا تو پھر جب یہ موٹیویشن ہوگی تو ان شاء اللہ آج یہ کام کریں گے اور عبادت پر بھی جو پابندی حاصل کرنی ہے نمازوں پر پابندی حاصل کرنی ہے یقیناً اس میں نماز کے فضائل بھی پڑھیں بے نمازی کی وعیدیں بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ نمازی دوست اپنا لیں جو کہ داعت اسلامی کا مدنی ماحول ہے اس ماحول کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہم عبادت کا بھی شوق بڑھا لیں گے ہم آپ دیکھیں نا آپ نے بدنی کا کے مناظر دیکھیں کہیں اسلام میں اشراک لے لیکن اگر اس طرح کا ایسا مدنی کے شروعات کرنے کا ذوق رکھتے ہوں تو اللہ کی رحمتہ ہی جاتا جی جی مدنی چینل کے ناظرین واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مدنی قافلے میں جا کر عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور سنتوں سے محبت بڑھ جاتی ہے نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے لیکن واپس آ کر جو ہے بندہ پھر جو ہے وہ سستیوں کا شکار ہو جایا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں پر استقامت رہے تو جن کے ساتھ مدنی کافروں میں سفر کیا تھا ان سے رابطہ بھی رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے اپنی صحبت کو رکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت بھی حاصل ہو سکتی ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں پر استحکامت بھی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے نبی الامین